وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي بِسْمِ نبی آ منو سلو السلیم تسلیم الاحل محمد كما صليت على آل إنك على محمد کم سولتابروہیم بروہیم انمد مجید محمد محمد ان حميد مجيد الحمدللہ للہ آج سولہ اگست دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو اڑتیس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالی سورت الطعبہ کی آیت نمبر ساٹھ کے کانٹیکسٹ میں دین اسلام کے ایک اہم ترین رکن کو ان ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے اور وہ ہے زکات بھائی چونکہ سورت ال توبہ کی عائد نمبر ساٹھ میں اللہ تعالی نے زکات کے آٹھ مصارف کا بیان کیا ہے لہذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم زکات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں تاکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہوں اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے زکات کے ٹاپک پہ ایک ایسٹ بن جائے گا انشاءاللہ شاء تعالی بھائیو اگر زکات کے ٹاپک پہ ہم قرآن پاک سے ہی ڈسکشن شروع کر دیں تو شاید پانچ سے دس گھنٹے ریکوائرڈ ہوں زکات کے ٹاپک کو صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو ایڈریس کرنے کے لیے قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر اللہ تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے آیات نازل فرمائی اور مومنین کی بنیادی نشانیوں میں سے اس کو نشانی قرار دیا اب وہ ساری آیات کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے میں کوشش کروں گا کہ ان شاء اللہ تعالی اس حوالے سے بہت ان ڈیٹیل گفتگو نہ ہو لیکن اتنی کم گفتگو بھی نہ ہو کہ اس زکوۃ کے ٹاپک کا حق ادا نہ ہو لہذا اس حوالے سے قرآن پاک سے آٹھ مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں جس حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے ہماری زکات سے متعلق یہ ایکسکلوسو گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور ٹین ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو زکوۃ و صدقہ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر پچانوے زکوٰۃ و صدقہ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ دو سیٹنگز میں مکمل ہوگی آج اس کا پہلا حصہ ڈسکس کریں گے مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے اور انشاءاللہ اللہ اگلی کلاس کے اندر نائنٹی فائیو بی ڈسکس ہوگا پہلی نشست میں ہم انشاءاللہ شاء کی جو فرضیت اور اہمیت اور اس کے فضائل جو ہیں قرآن اور صحیح السنادہ حدیث کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں گے اور دوسری نشست کے اندر اس کے جتنے فقی احکام و مسائل ہیں آج کے دور کے اعتبار سے 17 پوائنٹس میں نے اس حوالے سے کلیکٹ کیے ہیں ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے آپ کو ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے میں انشاءاللہ ان کے حوالے بھی دے دوں گا اس کے علاوہ جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان میں سے جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبر انشاءاللہ شاء تعالی بیروت علماء ہرمین اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکبت و اور باقی عربی سافٹ ویئر اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا آف یاہ ڈاٹ کام اس پہ مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ بھی ای میل کر کے جواب وصول کیا جا سکتا ہے بھائیو عربی زبان میں عربی ڈکشنری القاموز کے مطابق ازکاہ از اس کو وقف کر کے پڑھیں گے اردو میں ہم کہتے ہیں زکات وہ تاگول ہوتی ہے عربی میں جب اس کو وقف کیا جاتا ہے تو وہ ہا بن جاتی ہے ازکاہ از عربی ڈکشنری القاموز کے مطابق ازکاہ از کہتے ہیں پاک کرنے کو اور شریعت کی اس میں ازکا از سے مراد وہ مال ہے جو ہر صاحب استطاعت عاقل اور بالغ مسلمان نے ہر کمری سال میں لیونر ایئر میں ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ مخصوص مقدار ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کو پاک کر دیتا ہے اس کے لیے مال جوڑنا جائز ہو جاتا ہے اگر وہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کر دے اسی لیے اسے ازکاہ کہا جاتا ہے یعنی پاک کر مال کو پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے قرآن و سنت میں اززکاہ کے لیے تین ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک اززک نمبر دو اصدق اور نمبر تین الانفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اب اپنا ریفرنس پیج آپ سامنے نکال لیجئے اس پہ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد اشد اللہ الاََ اللّہ وح شری اشد محمد ابد ال پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے تو اس آرٹ کی نسبت سے میں نے قرآن پاک سے آٹھ کراس ریفرنسز اکٹھے کیے ہیں ورنہ یہ کراس ریفرنسز تو تقریباً سو تک بھی اکٹھے کیے جا سکتے تھے لیکن یہ انشاءاللہ شاء ایسے کرٹیکل ہیں جس سے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ صدقہ اور زکوۃ سے متعلق انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے سے چاہت ہے جو ریکرمنٹ ہے وہ انشاءاللہ شاء کلیئر ہو جائے گی اس میں سب سے پہلا ریفرنس ہے سورت الطوبہ کی آیت نمبر 103 یہ آٹھ کی آٹھ کراس ریفرنسز میں نے ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ جمع کی ہیں الپ اٹرینڈم نہیں ہیں ایک ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ یہ سارا مقدمہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پہلی آیت سورت الطوبہ آیت نمبر 103 اعوذ باللہ تعودب اللہ من نے شعیطان من حمزی و بسم ہی و نفری بسم اللہ رحمانحیم خزمن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے زکات وصول کیجئے تو تہرم مت زکی ہم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقہ وصول کرنے کی وجہ سے ان کو پاک فرما دیجئے ان کا تزکیہ کر دیجئے وسلیہ اور ان کامل مومنین کے لیے دعا بھی کیجئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام علی امردوان بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے دلوں کے سکون کے باعث ہے جی ہر ممن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید اللہ کریم شفیع المزنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں سے اسے حصہ ملے یہ ہر مبمن کی خواہش ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعا کیجئے بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کے سکون کا باعث ہے واللہ اللہ علیم العلیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے دعا سننے والا اللہ ہے دعا تو اللہ ہی سے ہوگی وہی سننے والا ہے اور ہر زی روح کے معاملات کا علم رکھنے والا ہے دوسرا ریفرنس سورت البقرہ آیت نمبر 83 یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے احکام اشرا نازل فرمائے اور انجیل میں بھی اور اس کا قرآن ورژن سورت الانام کے اندر بھی آیا سن بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا اور سورت الطعبہ میں بھی آیا اے سورت البقرہ میں بھی یہ سورت البقرہ کا وہ پورشن ہے آیت نمبر 83 جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام اشرا ٹین کمانڈمنٹس جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائی اور اسی کی کنٹینیوشن پھر مسلمانوں کو بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی وا اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک اہد لیا تھا لا تعبدون الا الله کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے وبوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وذ اور اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ ولیطام اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مساکین کے ساتھ وقولو النات حسنا اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنا یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سلوگنس کے اندر اور کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے وقولو النات حسنا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ و عقیم الصلاح اور نماز کو قائم کرنا و آت اس اور زکات کو ادا کرنا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ زکات اگلی امتوں پر بھی فرض تھی یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں بلکہ اگلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھی سمت اول تم لیکن پھر تم نے رخ پھیر لیا اللہ کلیلم منکم لیکن سوائے چند تم میں سے لوگ تھے جنہوں نے حق بات قبول کی باقی اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے وہ ام تم اور تم ہے ہی اعراض کرنے والے اے یہود اچھا ان آیات سے یہ بات بھی پتہ چلی اس آیت سے کہ یہ اکثر جو علماء کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ جی مکی آیات کے اندر جو زکات کا ذکر آیا اس سے مراد کیا نفس ہے زکوات نہیں ہے کیونکہ زکوۃ مدینے میں فرض ہوئی تھی یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی مکی دور کے اندر زکات فرض نہیں تھی زکات تو مدینے میں تھی لہذا جو مکی قرآن کے اندر زکوات کی آیات ہے اس سے مراد تزکی نفس ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کیوں یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے لہذا مکی دور کے اندر بھی جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا اس سے مراد یہی زکوٰۃ ہے مال کی اگرچہ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی صرف انفاقی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی دی گئی تھی پورا سسٹم تو مدینے میں آ کے ہوا لیکن مسلمانوں کو یہ بات پتا تھی زکات یعنی اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا تاکہ باقی مال کو پاک کیا جائے اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا یہ اگلی امتوں پر بھی ضروری تھا زکات کے حوالے سے اللہ تعالی نے وہ پرٹیکولر اس کو طے فرما دیا کہ اتنے پرسنٹ دی جائے گی ریفرنس نمبر تھی سورت البکرا آئت نمبر 261 سکسٹی ون مثن النفیقن ام والی سبیل اللہ مثال ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو کا کمتلی حبت وہ ایک دانے کی مثل ہے امبدت سب آسنا بلا فی کل سم بلا میحت اس دانے کی مثل ہے اللہ کی راہ میں ان کا مال خرچ کرنا کہ جس میں سے سات بالیں نکلے سب آسنا سات بالیں ایک دانے میں سے نکلیں جب وہ زمین سے پودا نکلے فی کل بلا حبہ اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہو یعنی سات سو گنا ثواب بڑھ گیا اور یہاں تک بات نہیں رکی و اللہ پھول بھائی یہ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دیں یعنی وہ مال اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو جاتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کو بھی سات بالے اس میں سے نکال کے ہر بال بالی میں سے سو دانے سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے اور اگر کسی کی نیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہو تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر واللہ اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اللہ کے خزانوں میں وسط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ثواب کو کروڑوں گنا بھی بڑھا دے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفقن حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی راہ میں ایک لکما بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس لکمے کو رسیب کرتا ہے قبول کرتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس ایک لکمے کو اللہ تعالیٰ ایسا پالتا ہے کہ وہ عہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے دیکھیے ایک لغمہ خرچ کیا اور بخاری مسلم کے الفاظ اللہ تعالیٰ اس کو پال پال کے عہد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے اور اللہ کے حضور اس کا ثواب پھر اس طرح لکھا جاتا ہے اہد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ. یہ ہے اللہ تعالیٰ بس والا ہے الحمدللہ چوتھا ریفرنس بی سورت البقرہ آیت نمبر 276 اور 277 بڑی اہم آیات یم حق اللہ الربا اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے مٹاتا ہے سود کو ویوربد صدقات اور بڑھاتا ہے پرورش کرتا ہے اللہ کے کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال صدقہ کی سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیگیٹو ہی میں جاتا ہے اگر اس میں سے کوئی خرچ بھی کر لیں اور جو حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور میں نے بخاری مسلم کی ریز بھی بتا دی کہ ایک لکما بھی اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اوہد پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے کئی کلومیٹر میٹر پہ, پہ پھیلا ہوا ہے تو جو سود ہے وہ اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے صدقات کا نظام قائم کرنا ضروری ہے جب تک زکوط کا نظام اسٹیبلش نہیں ہوگا سود مارچنے سے ختم نہیں ہو سکتا اس کا ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خراط رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے غریب لوگوں تک امیروں کا مال پہنچے نہ کہ یہ کہ امیر ذہنیت یہ ہے کہ انہوں نے جو بچت کی اس کو پھر آگے کھپا دیں اس میں سے سود کھانے کے لیے یہ ایک امیرانہ ذہن ہے جبکہ مکمن کا یہ ذہن ہے کہ وہ مال میں سے صدقہ اور خراط کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی مال میں ایسی برکت کر دیتا ہے ظاہر ہے جی دیکھیں ایک شخص کے پاس اس کی بچت میں سپوز ایک لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے ایک لاکھ ڈالر پڑا ہوا ہے اور اس کے بیوی بچوں کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگی جو لا علاج ہے ورنہ تو کینسر کے مریض کے اوپر لاکھوں روپئے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بچت کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ ایک بندے کی کروڑوں کی کمائی ہے لیکن اس کے بیوی بچوں میں سے کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے لاکھوں روپئے کے ٹیكے اور ادویات مہینے میں نکل جاتی ہے تو نیٹ اس کی کیا بچت ٹینشن الگ سے تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیرل میں اس صدقہ اور خراب کرنے کی برکت سے کتنا کچھ انسان کو عطا فرماتا ہے اس کی مصیبت اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور یہی صدقے کی برکت ہے اسی لیے جامعہ ترمزی میں وہ صحیح حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ساتویں دن اس کی طرف سے لڑکے کی طرف سے دو بکرے صدقہ کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک کرو بے شک بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس صدقے کے عوض جب اس سے وہ صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں اس کی وجہ سے دور کرتا ہے تو یہی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذریعہ بنایا تو بے شک اللہ تعالی سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے وہ اللہ اللہ کفار عثیم اور اللہ تعالی ہر نہ شکرے اور گناگار شخص سے محبت نہیں کرتا نہ اور گناہ گار شکرہ وہی ہے کہ اللہ نے دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور گناہ وہ کہ جو ڈیٹم منیمم ڈیٹم لائن ہے زکات وہ بھی ادا نہیں کرتا ورنہ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جیسے فرض نماز کی سترہ رکھتے ہیں نا دو فجر کی چار زہر چار اثر تین مغرب چار اشاع یہی ہے نا فرض یہ منیمم ڈائٹم لیول ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی منیمم ڈائٹم لیول جو ہے وہ ڈھائی فیصد ہے یا عشر ہے زمین کے کیس میں یا اور باقی کیسز میں انشاءاللہ شاء بعد میں بتا دوں گا یہ منیمم ڈائٹم لیول ہے ہونا تو یہ چاہیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوزر رفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ذر غفاری دیکھ رہے ہو سامنے اہد پہاڑ اگر یہ سونے کا بھرا ہوا ہو تو میں کبھی بھی تین دن سے زیادہ نہیں گزارنے دوں گا کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں آپ کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تو یہ منیمم لیول ہے زکوات ورنہ میکسیمم لیول اچیو کرنا چاہیے جیسے کہ ہم سنت موقعہ اور باقی نوافل کا نماز کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے زکات کے ساتھ بھی ان چیزوں کا اہتمام ہے الحمدللہ للہ امدینہ عامن عامل الصالحات بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک عمال انہوں نے کیے وہ اقام اور پھر نماز کو قائم کیا وہ آتب اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی لحم اجرحم احمد اور ان کا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہو گیا اچھا آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آئے گا نا سات سات کا ذکر آئے گا یہ آپ نے اکثر واقعی صلاحباد یہاں بھی دیکھیں اوپر بنی اسرائی والے کانٹیکٹ میں بھی ہے یعنی یہ کتنا امپورٹنٹ فرض ہے تو ان کا رب کے ہاں ان کا اجر پکا ہے ولافن علیہم ولام یا سنون اور قیامت والے نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں گی کہ ایمان لے کر نیک امال کیے انہوں نے ایمان لانے کے بعد اس کے بعد نماز کو قائم کیا اور اللہ کی راہ میں زکات دی الحمدللہ للہ اگلا ریفرنس سوریہ کی آیت نمبر 180 سو اسی ہے ریفرنس نمبر فائیو ولا یخن بما ابیما آتا من فگلی بڑی سخت آیت ہے مت گمان کریں وہ لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے ہوا خیر اللہم کہ وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا کنجوسی کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا جوڑنا بل ہوا شر اللہم بلکہ وہ ان کے لیے تو شر ثابت ہوگا سع پون بخلو ہیلقیاما اس مال کا توگ بنا کر ہم ان کے گلے میں ڈال دیں گے قیامت کے دن ہاضب اللہ تعالم ولی اللہ میرا اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اصل مالک تو وہ ہے جب کیا وہ چھین سکتا ہے تو یہ مال تمہارے گلے میں توک بنا کر قیامت والے دن ڈالا جائے گا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی خوب واقف ہے تمہارے امال سے اس میں دھمکی ہے جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اسکیل میں سورت توبہ کی آیت نمبر پچپن میں یہاں تک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو ہم نے جو مال اور اولاد دی ہے تو آپ ان کے بارے میں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو ہم تو چاہتے ہیں اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں توبا عہد نمبر پچپن گھر جا کے پڑھ لیجئے گا یعنی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے اور عذاب ہوتا ہے بڑے بڑے سیٹھ، امیر لوگ اولاد کو انہوں نے سونے کے نوالے کھلائے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے آپ بھی ارسر دیکھتے ہیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی باپ نے بیٹے, کو بیٹے نے باپ کو گولی مار کے تو جزاب کے اوپر قبضہ کر لیا یہ جی اکثر سننے کو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورت الطبہ عہد نمبر پچپن میں فرماتا ہے کہ ان کا مال اور اولاد یہ ہم نے دنیا میں ذریعہ بنا دیا ہے ان کے لیے عذاب کا ذرا الفاظ دیکھیں عذاب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب بنا سکتے ہیں وہی مال عذاب بن جائے یہ ارواح بنائے توان جو ہے یہ مال ہی عذاب بنا ہوا ہے نا جی ایک کروڑ روپیہ دیں اور اٹھا لیں یہ عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر یہ لوگ مالدار لوگ بیچارے آسانی کے ساتھ پھر بھی نہیں سکتے معاشرے کے اندر اور بعض کو مال ملا ہوتا ہے اس مال کو خرچ نہیں کر سکتے اب پاکستان میں بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے اس کے کئی ہوٹل ہیں لیکن اس کا میدا کام نہیں کرتا صحیح تو وہ بےچارا ٹوسٹ ہی کھاتا ہے صبح دو روکھے اور دو شام کو بریانی نہیں کھا سکتا چاٹ نہیں کھا سکتا ہم تو الحمدللہ سب کچھ کھا سکتے ہیں تو رسک جو انسان کے مقدر میں وہی وہ اندر جانا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو وہ نوٹ کھا نہیں سکتا ایون اگر مال بھی سامنے آ جائے اگر میدا ہی کام نہ کرے زمین عثمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا میدا نہیں ٹھیک کر سکتی اور یہ بھی میڈیکلی یاد رکھیے گا اگر میدا خراب ہو جائے نا کسی کا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا پھر میدے کے افسر کا یہی ہے کہ احتیاط ہی کرتے جائیں کھانے پینے میں میدا ریکوری نہیں کرتا بولے ریفرنس نمبر سکس سورت الطبہ آیت نمبر پینتیس چونتیس اور پینتیس انتہائی سخت آیات اس پہ میرا چورانوے منٹ کا لیکچر مسئلہ نمبر ففٹی بھی ریکارڈ ہے فتن مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج بہت سخت آیات ہے یادین کثیر من الخباری اور رحبان اے ایمان والو بے شک اکثریت علما کی اور اللہ والے لوگوں کی اخبار کہتے ہیں ان علماء کو جو علم کی گہرائی میں ہو اور راہب وہ اللہ والے جنہوں نے دنیا سب کچھ چھوڑ دیے راہب کا لفظ بھی یہود و میں استعمال ہوتا تھا جوگی اور سوفی ٹائپ لوگ مسٹسزم کو فالو کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر علماء اور یہ سو کالڈ اللہ والے لوگوں کی ایسی ہے اموال ناصب بل باطل کہ وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے اور ہمارا ملک اس کی نمائندہ مثال ہے کہ آسانیں قائم کیے ہوئے ہیں خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں چندوں کا ذریعہ ہے نذرانے قبول کرتے ہیں ایسی والی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر ظاہر چمڑی بھی سفید ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر میں بھی اے سی گاڑی میں بھی اے سی مسجد میں آگے نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اپنی خنقاہیں علادہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اکثریت ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ایسی نظر آتی ہے وہ یس سدون ان اللہ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ کیسے اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کتنی حیران کن بات ہے یعنی وہ بظاہر تو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اپنی پرست کروا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف نہیں لگا رہے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑ لگ جاؤ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو بخشوا لیں گے جو ہمارا مرید ہو گیا ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اتنے لوگوں کو جنت میں ساتھ نہ لے جائیں وہ یہ کرتے ہیں بیسیکلی بجائے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں اپنی ذات کو وہ سینٹر بنا لیتے ہیں یہ پرٹیکولر تو آیات یہود و نسارا کے علماء کے بارے میں ہیں لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہمارے علماء کے بارے میں بھی ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے کہ تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت جس پہ اگلے لوگ چلے حتیہ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے تو صحابہ کرام علی رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں تو اب اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہی چیز پرانے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کی تباہی کے جو اسباب بتائے وہ اس امت کو خبردار کیا کہ اسی طریقے سے تباہی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں امتوں میں والذین لدین یک نیزون وہ لوگ جو کہ خزانہ بناتے ہیں کنز بناتے ہیں جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اس وقت یہی کرنسی ہوتی تھی جو سونے کی کرنسی ہے کوائنس وہ دینار ہوتے تھے اور چاندی کی جو کرنسی ہے وہ کوائنس جو ہیں وہ درم ہوتے تھے ولافی سبیل اللہ اور اس سونا اور چاندی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی ذرا ٹانٹ دیکھیں تانا دیکھیں بشارت دیں ان کو خوشخبری سنائے دردناک عذاب کی ان کو جو یہ مال و دولت جوڑتے ہیں بولے آزب اللہ آگے گاڑا فتوا رہا ہے یوم یوکما اڑیہ فی نار جہنم اس قیامت کے دن ہم ان کے اس مال کو سونا اور چاندی کو تپائیں گے دوزخ کی آگ پر فتقفا با جاہ پھر ہم داغیں گے اس گرم سونے اور چاندی کے ساتھ ان کے ماتھے اللہ و جنوب اور ان کے پہلو و رحور اور ان کی پیٹھیں ہم اس مال کے ساتھ گرم کر کے وہ میٹل سونا جب گرم ہوگا تو اندازہ وہ کر سکتا ہے ان کی پہلوؤں کو ان کی پیشانیوں کو ان کی پیٹھوں کو داگیں گے اور کہیں گے ہا راما کنز تم یہ ہے وہ خزانہ جو کنز بنا کر تم نے رکھا ہوا تھا اپنے آپ کے لیے اب کام آیا تم پس چکھو اب اس خزانے کا وبال جو تم دنیا میں جوڑا کرتے تھے تعالی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا یہ اس خزانے کے لیے ہے جس کی زکات نہ دی جائے کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار چھ سو اکسٹھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک قول ہے موقوف یہ حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ میں جو مال جوڑنے والے کے لیے وعید سنائی گئی یہ اس مال جوڑنے والے کے لیے ہے جو زکوات ادا نہیں کرتا جب اللہ نے زکوۃ کا حکم نازل فرمایا تو اس کے ذریعے اللہ نے باقی مال کو بھی پاک کر دیا اب مال جوڑنا جائز ہے اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں آپ کو وہ احادیث بھی ملیں گی جس میں سیدنا اللہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ چونکہ زہد میں مسیل عیسیٰ ہے جامعہ ترمزی اور مسرد احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں زہد کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی وہ ابو ذر غفاری ہے الحمدللہ تو وہ مال جوڑنے کو صحابہ کرام علیہ دوان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے تھے خصوصاً صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا رہتا تھا مال جوڑنے کے حوالے سے پھر حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ اس سے تو میری جان چھڑوائیں پھر انہوں نے ان کو وہاں بلایا پھر وہاں مدینہ شیف سے بھی نکال دیے گئے سید علی رضی اللہ تعالیٰ پھر ان کو رخصت کرنے کے لئے آئے اور بڑی ان کی جو ہے وہ زہد میں زندگی پھر جنگلوں میں گزری کیونکہ ان کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا تھا وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام کو یہ کہتے تھے کہ تم تو حضور کے صحبت یافتہ ہو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جدادیں نہیں بنائی ہیں ٹھیک ہے زکات سے مال پاک ہو جاتا ہے لیکن تمہیں یہ دیو نہیں دیتا کہ تم مال جوڑو تو یہ ان کا اسٹانس تھا تو وہ ان کا اپنا زور و بنا تھا لیکن فتویٰ یہی ہے جس پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتفاق کیا اور باقی صاحبہ نے کہ نہیں اگر مال جوڑا جائے اس کی زکا دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے یہ جائز ہے اگرچہ یہ پریفریبل نہیں ہے اب اگلی دو آیات انتہائی جھنجھوڑنے والی آیات ہیں ریفرنس نمبر سیون صورت التغابن آیت نمبر پندرہ سے لے کر سترہ تک ان نما و ب اولادم فتنا بے شک تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے ٹیسٹ کا ذریعہ ہے یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے یہ عربی والا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ازمائش میں مبتلا کرے گا و اللہ ہند اجر اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے یعنی مال اور اولاد تمہیں اللہ کی راہ سے قافل نہ کرو. فتک اللہ مستتا اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے پوری صرف کر دو وَاسْمَعُوا متی اور سنو اور اطاط کرو سمیرنا اوتانا یہ مومنین کی نشانی ہے وہ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہی تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے اور بڑی زبردست گولڈن کوٹ آنے لگا یونیورسل ٹروت اللہ کا وہ میں یو اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا فلاکم المف لرون تو یہی ہیں فلاح پانے والے یہ زبردست آیت جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی ہیں فلا پانے والے سوریہ المران کی آیت نمبر نائنٹی ٹو میں ہی آتا ہے لم تنال براہ تاطنف اما تو ہدبون چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے ہر تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تو اللہ تعالیٰ مارا جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے اب یہ پورا فلسفہ اسلام کا موجود ہے اس کے اندر ان تقرض اللہ کردم حسنا دیکھو اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے قربان دو میرے مالک کہہ رہے کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو میں مقروض ہوں تمہارا اگر تم میری میں خرچ کر رہے ہو تو میں تمہارا مکروز ہو گیا اگر تم اللہ کو قرض ہنسنا دو گے عفا عف القم و یق الم تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر تمہیں وہ قرض لوٹائے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا یہ جتنا مال اللہ کی راہ میں تم بھیج رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قرض سمجھ کے لے رہے ہیں حالانکہ دیکھیں دیا ہوا اسی کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا شفیق ہے وہ کہتا ہے مجھے دو گے تو یہ میرے ذمہ قرض ہے میں اس کو کئی گنا کر کے لوٹاؤں گا جنت کی شکل میں اور تمہاری مفرت بھی کر دوں گا واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالی قدر دان ہے اور برداشت کرنے والا ہے کیا بات ہے یعنی تمہارے مال کی قدر کرے گا تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ بڑی قدر کرے گا اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا اور حلم والا ہے برداشت کرنے والا ہے جو لوگ اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ان کو دیتا ہے بھوکا نہیں کسی کو سونے دیتا اللہ اور آخری ریفرنس ریفرنس نمبر آٹھ سورت المنافقون آیت نمبر گیارہ دس اور گیارہ بہت سخت آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے تمہیں دیا اسی کے دیے میں سے خرچ کرو من قبلی اتیا آحد کم المود یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے فیقول ربی الا اخر تنی اجل قریب اور وہ یہ کہنا شروع کر دے اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی موت سے پہلے تھوڑی سی مہلت دے دیتا دیکھیں کتنی سخت آیت ہے تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیتا ہے اللہ تو. اللہ تو اسب دکوا اکن منسالحین تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکو کاروں میں شامل ہو جاتا اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی ہوتی تو میں بھی صدقہ کرتا اب یہ دیکھے نزا کے عالم کا ذکر آیا خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس دن سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور کہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے میں تیری راہ میں خرچ کر کے نیکوکاروں کاروں میں شامل ہو جاؤں اب اللہ کی طرف سے جواب بھی سن لیں وہ نہیں یو اخیر اللہ نفسن اراجا جل یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے ہر وہ نہیں ہر جز نہیں دے گا مولت جب کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا واللہ اللہ خبیر تام اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے خبر رکھنے والا ہے جو امال تم کر رہے ہو تعالی بھائیو اسی کانٹیکس میں, میں میں نے چورانوے منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نائنٹی فور نائنٹ ففٹی ون کے نام سے نائنٹی فور منٹ کی گفتگو رسک حرام کی مذمت فتنۂ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خود سب سے بیسٹ لیکچر ہے جو مجھے خود پسند ہے الحمد وہ موقع ملے تو اس حوالے سے فتنۂ مال اور دنیا پرستی کے انجام اور اس کے علاج کے حوالے سے اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر دس آیات قرآن پاک سے پیش کی ہیں اور سترہ سہی السناد احادیث جن میں سے پندرہ بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المسترک سے اور ایک جامعہ سے اور اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ منافقت کا علاج ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ آپ سمجھ لیں نفاق کہتے ہیں دو رخی کو منافقت عربی میں ایمان جس کا کنوکشن والا نہیں ہوتا نفاق کا علاج ہے انفاق ایک الف پہلے لگانی ہے نفاق کا علاج ہے انفاق کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو اسی سے تو محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کر سکتے سارا فتنا اسی گرد گھومتا ہے انفاق نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے ذکار ٹاپک ہے لیکن میں وہاں سے کراس ریفرنس کے طور پر انہی آیات کے ساتھ خصوصاً یہ آخری آیت جو صورت المنافقون کی آئی پانچ احدیث میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے پاس آدم کی اولاد کے پاس اگر دو وادیاں ہوں مال و دولت کی بھری ہوئی تو وہ تمنا کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گیل دوسری حدیث صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی الحکم التقاص الحطا ضرطم المقابر تمہیں کثرت مال کی لالچ نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال جبکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آفرت کے لیے ذخیرہ کر لیا یہی تیرا مال ہے جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو تیرے ورسہ کا مال ہے اللہ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں دو پیچھے رہ جاتی ہیں ایک ہی ساتھ جاتی ہے پیچھے رہنے والے اس کے رشتہ دار اور مال و دولت ہے اور اس کی قبر میں ساتھ جانے والے اس کے امال ہیں جو اس نے عمل کی ہے چوتھی حدیث جامعہ ترمزی کی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں ہمیشہ اس کی جوان رہتی ہیں ایک مال کی محبت اور ایک زندہ رہنے کی محبت دنیا کی خواہشات کی محبت یہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے عرض کی اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس ڈیٹم لیول پہ ایگزٹنس کے لیے جتنی روٹی اور مال چاہیے اتنا ہی دینا اس سے بڑھ کر نہ دینا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جوڑا نہیں کبھی آپ صاحب نصاب ہوئے نہیں اور میں نے بخاری و مسلم کی حدیث بھی بتائی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ابو ذر یہ وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو اگر یہ سونے کا بھی بھرا ہوا ہو چار پانچ کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ تو تیرے نبی کی یہ خواہش ہے کہ تین دن نہ گزرنے دے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ. اب آخر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ آیات ہم نے کنسیڈر کی تھیں آٹھ سہیول اسناد احادیث اور الحمد یہ ساری کی ساری احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں باہر سے کوئی حدیث نہیں اور بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اجماع ہے اور ان میں سے اکثر متفقن علیہ احادیث ہیں بخاری اور مسلم سے کوئی حدیث باہر نہیں ان آٹھ حدیثوں میں سے جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہ صلی علی محمد علی محمد کما صلی ابروہیم ابراہیم ابر حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد علی محمد۔ کما با روحیم پہلی حدیث مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آٹھ نمبر اور مسلم میں نائنٹی تھری اور ایک سو تیرہ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ حدیث ہے جبریل بھی ہے جو جبریل اسلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ لا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ کلمہ بھی پتہ چل گیا یہ اثر جو اہل بدت ہیں اہل سنت پہ اعتراض کرتے ہیں جی کلم کی ادھر لکھا ہوا جی کلمہ حدیث میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا تو بخاری اور مسلم میں نے دونوں کا حوالہ دے دیا اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کتاب الامام چیپٹر میں پہلا تو مقدمہ ہے نا اس کے بعد جب صحیح مسلم شروع ہوتی ہے تو پہلی حدیث 93 نمبر یہی ہے کہ اس بات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ یہ انہ تاکید کے لیے ہے. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے تو وہ کہتے ہیں انہ بیج میں آ گیا نا لہٰذا یہ اب کلمہ نہیں ہے خدا کے لیے کیا مینٹل کوئی آدمی ہوگا تو وہ اس قسم کی بات کرے گا میں بھی آپ کو اگر کوئی مسلمان آئے گا تو وہ پوچھے گا جی مسلمان میں کیسے ہوں تو میں کہوں گا بھائی دو باتوں کی وائی دینی ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور محمد ال رسول اللہ کہنا ہے اب اور بولنے سے وہ کلمہ تو نہیں چینج ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد ال اللہ وہاں موجود ہے انا چونکہ تاکید کے لیے آیا تو عربی لنگوسٹک کا قاعدہ ہے کہ انا جو ہے وہ دو پیش کو دو زبر بنا دیتا ہے اس لیے وہ انا محمد در رسول اللہ ہو گیا ورنا ہے محمد رسول اللہ وہ انا کی وجہ اربی لنگوسٹک ہے اصل لفظ ہے محمدن اور اسی طریقے سے اگر اللہ آ حروف چار میں سے تو وہ آگے زیر دیتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ مد محمد محمدن حالانکہ لفظ ہوتا ہے محمدن تو دو پیش دو زیر بن جاتے ہیں اللہ کی وجہ سے تو انا کی وجہ سے دو زبر بن جاتے ہیں اللہ کی وجہ سے دو زیر بن جاتے ہیں عربی لنگوسٹک ہے ورنہ کلمہ اس حدیث کے اندر بہاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے لہٰذا یہ جو انہوں نے چوہا چھوڑا ہوا تھا کہ کلما ثابت کوئی نہیں کلما ثابت کوئی نہیں اور وہ مطلب یہ مسلمان یہ بات کر رہا تھا جی؟ کلمہ ثابت ہے کیوں پڑتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے اور و مسلم میں دوسرے کلمات بھی ہیں اشد اللہ, اللہ وحد ان محمدن اللہ اشد یہ دونوں کلمات درست ہیں تو فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے نمبر ایک لا الہ اللہ محمد رسول اللہ نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکوات ادا کرنا نمبر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا یہ مشہور حدیث ہے جس میں پانچ فرائض الحمد ذکر ہوئے دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 1397 مسلم میں 107 سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص ایک پینڈو عرابی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مزید باتیں ارشاد فرمائی ٹوٹل پانچ چار باتیں ارشاد فرمائی جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو اس میں الفاظ ہیں فرض نماز کو خالی نماز نہیں فرض نماز کو قائم کرو نمبر تین فرض زکات کو ادا کرو وہ منیمم ٹیٹم لیول اور نمبر چار رمضان کے روزے رکھو اس میں حج کا ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا حج کی فرضیت بعد میں آئی وہ باقی حدیث میں مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس دیہاتی شخص سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا اس نے کہا یار خدا آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا جتنا آپ نے بتا دیا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم اور یہ بات کہہ کے کہ وہ وہاں سے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لوں اچھا اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹروت ریویلڈ ہوا ہے جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی سے میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے کہ اس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا ہے سنتیں اور نمافل اس میں شامل نہیں ہیں اور فرض زکات اگر کچھ زیادہ دیتا تو دے لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا ٹروتھ ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف سطرہ رکھتے ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے دو فجر کی رکھتے ہیں چار زہر چار اثر تین مغرب چار شاہ یہ سترہ رکھتے دن رات میں بنتی ہیں بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک محمن سے اور آپ نے حدیث سنی اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور منیمم فرض زکاط وہی ڈھائی فیصد اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر باقی اونٹ گائے اور بکریوں کے لیے اولادہ سے نصاب ہے ان میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ سترہ علمی پوائنٹس میں نے اسی سترہ کی نسبت سے وہ تیار کی ہیں چونکہ دن رات میں سرہ رکھتے ہیں فرض تو وہ سترہ علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا تو اس سے یہ بات پتہ چل رہی کہ بعض لوگ بےچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور مولوی اس کو اشار کی وہ سترہ رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی بارہ رکھتے بتا رہا ہوتا ہے تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے تو مجھ سے اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے تو میں کہتا ہوں بھائی رکھتے ہیں منیمم ڈائٹم لیول جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب اور چار شاہ لیکن لیکن لیکن ایک حدیث ہے جو سنبی داؤد میں اور مسرد امام احمد میں صحیح سرحد کے ساتھ موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل امریکی کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو نفل پڑے ہوں گے سنت موغدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا اور پھر اللہ تبارا اس کے ساتھ آفگیت کا معاملہ فرمائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکاط کے بارے میں ہوگا اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اچھا بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو اس میں تطبیک اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق الباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکوۃ کا فیصلہ ہوگا تو اس حدیث کے تحت پتا چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں جتنی بھی ہم کوشش کریں تو کمزوری کم تو رہ جاتی ہے بعض کا جماعت رہ جاتی ہے بعض کا نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے اور وہ بہاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑتے تھے پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ بارہ رکھتے ہیں دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو کے بعد دو مغرب کے بعد دو کے بعد یہ بارہ رقطے بن تو یہ بارہ رکھتے ہیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقع ہے اور وہ فطر کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے ایون وہ جو فطر کی نماز ہے اور سنت موقع فجر کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی فجر کی دو سنتیں اور عشاء کے فطر وہ آپ پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ تیرہ تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ان کبھی موقع ملا تو میں مطر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو مسلم میں ایک سو اکیس اور اس میں بھی مکمل کلمہ موجود ہے ایک اور حدیث میں نے پیش کر دی بخاری مسلم اس میں بھی پورا کلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماض ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو ان کو سب سے پہلے دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں لا الہ الا ع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر دو اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں تم پر فرض کی ہیں اور اگر وہ یہ نمازیں بھی شروع کر دیں پھر نمبر تین انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالی نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے جو مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا ظاہرہ صاحب استطاع جو مالدار ہوگا وہی صدقہ دے گا فرض صدقہ سدگار اور نمبر چار اگر وہ یہ زکوات کے اوپر بھی مان جائیں پھر جب تم ان سے زکوات وصول کرنا اور اس وقت پرٹیکولرلی یہ اونٹ اور بکریاں اور گائے اس قسم کی چیزیں وصول کی جاتی تھیں تو آپ نے فرمایا مارک یاد رکھنا لوگوں کے اچھے مال ان سے نہ لینا یہ نہ ہوگا مطلب اونٹ دس ہیں تو اس میں سے کوئی ایک لینا ہے تو سب سے اچھے والا اونٹ لے لی لی لینا ایسا نہ کرنا ٹھیک ہے لوگوں کا اچھا مال نہ لینا تاکہ ان کی اسلام کے ساتھ وابستگی رہے تم ان میں سے اچھا مال ان کا نہ لینا اور پانچ ہی بات آپ نے شاد فرمائی مظلوم کی بد دعا سے بچنا اور ماض یاد رکھنا اللہ تعالی اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے کسی کا ظلم نہ کرنا گورنر تو میں تمہیں بنا کے بھیج رہا ہوں ریا کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اب دیکھ لیں آج کے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں اس بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے دنیا میں عذاب نہ آیا تو آخرت میں تو بڑا پکا عذاب ہے چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 1399 مسلم میں 124 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے یہ حدیث کے ہیں انہوں نے دیکھا کہ آپ فوت ہو گئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا گیا تو وہ اسلام سے ہی پھر گئے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر جو نائنٹی فور پچھلا گزرا سورت الطبہ کے حوالے سے مومنین صحابہ اور جو منافقین ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو حوض میں حضور کہیں گے اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا آپ کے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور بتایا جائے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سخن, سخن غی البادی بد ال آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا تو یہ وہ بیسیکلی لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے دیکھیں جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی مرتد مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے قانون صحابی تھا اسلام قبول کیا ہوا تھا اسی لیے اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تاریخ وہ ہے کہ جس نے آبد کو ایمان کی حالت میں دیکھا آپ کی صحبت کی پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اگر قائم نہیں رہا تو پہلے صحابی تھا بعد میں مرتد ہو گیا اس طریقے سے مسائل کزاب کے ساتھ لوگ مل گئے جھوٹے پیغمبر کے ساتھ پھر سیدنا سئینا بزی کو ان کے خلاف قتال کرنا پڑا اور اس کی پیشن گوئی آپ نے پہلے ہی کر دی تھی جامعہ ترمز اور ابن ماجہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا اور علیکم بسنتی و سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المحدیم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین محدیین ہدایت یافتہ خلفا کی سنت کو لازم پکڑ لینا تو سابق رام کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے ان مرتدین کے مقابلے پر تو یہ بخاری و مسلم کے الفاظ تھے کہ جب عرب قبائل مرتد ہو گئے تو سیدنا سعید بکر نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین آپ کیسے ان کے خلاف قتال کریں گے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قتال سے روک دیا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دے سوائے یہ کہ حق اسلام حق اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ قتل کر دیتا ہے تو اب غرام کے حکم کے تحت قتل کے بدلے قتل ہوگا حق اسلام کی وجہ سے وہ قتل ہو سکتا ہے ورنہ کوئی کلمہ گو مسلمان قتل نہیں کیا جا سکتا تو سعیدوں بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم زکات ہک مال ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسی حدیث میں آیا نا کہ سوائے حق کے اسلام کے حق کے اسلام آ پھر قتال ہوگا تو صحیح طرح بکر نے کہا عمر یہ جو حق اسلام کی بات ہے تو زکات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اسلام ہی تو ہے حک مال ہے اللہ کی قسم اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ کا ایک بکرا بھی بچہ بھی دیتے تھے بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ زکات میں اور اب مجھے نہیں دیں گے کیونکہ آن دا بہاف آف پرافٹ میں خلیفت الرسول ہوں اسلامک سسٹم ہے خلافت قائم ہو چکی ہے یہ مینجمنٹ ہے اس طرح تو نہیں سلسلہ الرٹ اپ چل سکتا اگر وہ بھیڑ کا بچہ بھی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے دینے سے انکار کریں گے میں ان کے خلاف کتاب کروں گا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پہ یہ حقیقت کھل گئی کہ ابو بکس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس بالکل ٹھیک ہے اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے اس حوالے سے ان کو یہ بات سمجھ آ ہے کہ واقعی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ان مرتدین کے خلاف کتاب ضروری ہے اب حضرت عمر کہتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں سب کچھ ہے زکات کی تو انکار کیا اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت عزرت بکردیک نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی کتاب کروں گا یعنی جس اللہ نے نماز کو فرض کیا اسی نے زکات کو بھی تو فرض کیا اللہ پانچویں حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار چار سو تین نمبر حدیث ہے سوریہ المران کی آیت نمبر ایک سو اسی کے کانٹیکس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالی نے جس شخص کو مال اتا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی اب یہ ذرا سن لیں تو قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے اور اس گنجے سانپ کو اس شخص کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا اور پھر وہ سانپ اسے جبڑوں سے پکڑ لے گا بولے آز تعالی اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ مسلم امام احمد میں آگے بھی یہ چلتی ہے کہ وہ پھر اس شخص کو نگل لے گا حتیٰ کہ اس کی انگلیاں تک بھی وہ نگل جائے گا بولے آز تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ثبوت میں قرآن کی آیت بھی تلاوت کی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں سید بخاری کے ایک ہزار چار سو تین آیت نمبر ایک سو اسی جو ہم پہلے پڑھ چکے ولاب نبی آتا ہرگز وہ لوگ مت گمان کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مال کو ان کے گلے کا توک بنائے گا اور اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ توک گلے کا بنایا جائے گا اور وہ گنجے سانپ کی شکل میں اشدہ کی شکل میں اس کے جبڑوں سے اسے پکڑے گا اور دھمکی لگا کے پھر اسے کھا جائے گا تعالی بھائی وہ نماز پڑھنے والے لوگ ہمارے ملک کے اندر تو خیر تھوڑے ہیں باقی ملکوں میں زیادہ بھی ہیں دس سے پندرہ فیصد نہیں ہے انڈیا پاکستان میں لوگ سو میں سے دس سے پندرہ اور یہ بھی بڑا کھلا ڈولا اندازہ لگایا ہے لیکن ان دس سے پندرہ فیصد لوگوں میں سے جو نمازی ہیں شاید دس سے پندرہ پرسنٹ لوگ بھی نہ ہوں جو زکات ادا کرتے ہوں اس کو لوگ کیجول لیتے ہیں حالانکہ اسی اللہ نے زکات فرض کی ہے جس نے نماز کو فرض کیا اب یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے سو روپے میں ڈھائی روپے بھئی سو روپے میں ڈھائی روپے نکالنا تو بڑا آسان ہے اور دس ہزار روپے میں ڈھائی سو نکالنا بھی آسان ہے اور ایک لاکھ روپے میں ڈھائی ہزار بھی نکالنا آسان ہے لیکن آگے فکٹوریل پرابلم شروع ہو جاتا ہے ایک کروڑ میں ڈھائی لاکھ نکالنا بڑا مشکل ہے اور ایک ارب میں ڈھائی کروڑ زکات نکالنا اس سے بھی مشکل ہے اور پاکستان میں سینکڑوں لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں تو ایک ارب میں ڈھائی کروڑ زکات نکلتی ہے یہ سو روپے میں تو ڈھائی روپئے بڑے آسان لگتے ہیں نا لیکن ایک ارب میں ڈھائی کروڑ نکالنا بڑا دل گردے ابھی ہیں الحمدللہ جو نکالتے بھی ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں تو اگر یہ سب لوگ زکات دیں تو یہ غربت کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس ہی زکات کی وجہ سے کیا ہے اللہ لیکن اس میں خوشخبری بھی ہے اب یہ چودہ اگست کا موقع ہے آج سولہ اگست ہے دو چودہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق ایگریڈ اپن رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی میں جو ملک دیتا ہے وہ پاکستان ہے الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چیریٹی میں چاہے وہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک کہاں ہوگا جہاں لیبر اتنی سستی ہے کہ آپ کو پانچ سو روپئے سے لے کر ایک ہزار روپے تک یعنی صرف دس ڈالر پر منتھ کے ریٹ کے اوپر دس ڈالر پر منتھ بنتا ہے نا ہزار روپے پاکستانی پر منتھ پہ کام کرنے والی عورت مل جاتی ہے گھر میں جو آپ صفائی کر دے گی دس ڈالر پر منتھ باہر ملکوں میں دس ڈالر پر گھنٹہ چارج ہوتا ہے اور اس طرح کے کاموں میں تو بہت مہنگا دس ڈالر پر منتھ پہ اتنی غریب چیپ لیبر اویلیبل ہے جس ملک میں تو اب مجھے بتائیں یہ جو عورتیں بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ لے کے ایک دن میں تین یا چار گھروں میں کام کر لیں گی ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے وہ اسی چیریٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جن گھروں میں وہ کام کرتی ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے مشکل آتی ہے جب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اپنے ان کام کرنے والوں کو دیتے ہیں ان کے بچوں کی فیسیں جمع کرواتے ہیں اور الحمدللہ اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے یہ چیریٹی کی برکت ہے صدقہ اور خیراب کی برکت ہے اور یہ مسلمان کا الحمدللہ وہ کنوکشن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یقین ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں جو الحمدللہ اس حوالے سے چل رہے ہیں تو اتنی مایوس کن باتوں میں یہ ایک خوشخبری کی خبر بھی ہے پاکستانیوں کے لیے الحمد تھرڈ لاسٹ حدیث چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور بہاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے دو ہزار دو سو نبے نمبر حدیث بہاری میں ایک ہزار چار سو دو اور ایک ہزار چار سو ساٹھ نمبر اور یہ جو ہم نے آئے تھے مبارکہ آلریڈی سورت البا کی پڑی کہ جو سونا اور چاندی ہے یہ گرم کر کے پیٹھوں کو اور پیشانیوں کو دانا جائے گا اسی کانٹیکس میں یہ حدیث ہے نمبر میں دے چکا بہاری اور مسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرما جو شخص سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اب اس میں یہ بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہ اگر وہ زکوۃ ادا نہیں کرتا پھر اس کے لیے یہ وعید ہے جو سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اس کا مال آگ کی تختیوں کی شکل میں بنایا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کی پیشانی اس کے پہلوؤں اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی اصطفر اللہ یہ جناب بات کرنا بڑا آسان ہے بھائی ہم میں سے کوئی شخص موم بتی کے کینڈل کے فلیم کے اوپر دس سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتا میں تو نہیں رکھ سکتا اور توزخ کی آگ پہ وہ سونا چاندی تباہ کے اس کی پیٹھ پیشانی اور پہلوں پہ لگایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ سن ہیں جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انہیں دوزخ کی آگ پہ گرم کرے گا اور یہ سلسلہ پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا جب تک کہ قیامت کے دن کی لینتھ ہے وہ پچاس ہزار سال کا اس میں ذکر بھی آ گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ فتنہ مال کتنی بڑی چیز ہے اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار ہو کیا بے دین اس کی وجہ سے دنیا پرستی کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے دور ہے دنیا پرستی میں مبتلا ہو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ اونٹ کی زکات نہیں دیتے آپ نے فرمایا جو اونٹوں کا مالک ہوگا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی ہوگی تو اسے قیامت والے دن چٹل میدان میں اوندا منہ کر کے لٹا دیا جائے گا اور اس کے وہ سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کو پہلے سے زیادہ موٹا اور تازہ کر دے گا حتہ کہ وہ ایک اونٹ کا بچہ بھی جو دنیا میں اس کے پاس تھا اس کو بھی گم نہیں پائے گا سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے یہ میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں بھائی یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا دو ہزار دو نمبر ادیس اس پر پھر وہ اونٹ لائن بنا کر اسے اوندا منہ لٹا کر اس کو زمین کے اوپر لٹایا جائے گا پھر اس کو وہ کچلیں گے سارے اونٹ لائن بنا کر جب وہ آخری اونٹ گزرے گا پھر وہ پہلا آ جائے گا اور یہ سلسلہ پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا حتیہ کے جنت اور دوزت کا فیصلہ ہو جائے پھر پوچھا گیا یا رسول یار گائے کے بارے میں کیا حکم ہے پھر آپ نے گائے کے لیے بھی اسی طرح کی باتیں شاد فرمائی پھر بکریوں کا پوچھا گیا کہا بکرییں بھی اسی طریقے سے اس کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے صحیح بخاری ایک ہزار چار سو دو فرمایا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میری مدد کیجئے یہ الفاظ ہے یا رسول اللہ ابنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ہو کہ تم دن مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہو لا ام لکلا کا شیئ بلب تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا قیامت والے دن بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اب تم خود بھگتو گے میں نے تمہیں دنیا میں ہی بتا دیا تھا زکات نہیں دو گے تو یہ معاملہ ہوگا یہ نہ کہنا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو گے اور صحیح مسلم کے پھر الفاظ ہیں دو دو سو نبے نمبر حدیث کی بڑی لمبی حدیث ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عل پہ شادی شرح جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوئی تو قیامت دن سامنے پالے گا اور اگر ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوا تو قیامت دن وہ دیکھ لے گا کسی چیز کو گم نہیں پائے گا اطوب ولی بالکل نظمب من اللہ اجر نی منار اللہ اجرنی من النار من اللہ عجیب آخری دو حدیثیں انتہائی ہیں خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھولتا یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی آج کا لیکن انشاءاللہ اسی پہ مکمل ہوگا ساتویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق متفقنل حدیث ہے بخاری میں دو نو سو انانوے اور مسلم میں دو ہزار تین سو پینتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں ارشاد فرمائی ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے پانچ باتیں اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمائی دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے یہ نمبر ایک نمبر دو آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی صدقہ ہے دیکھ لیں مطلب کوئی بندہ ہے اکثر ہوتا ہے الحمدللہ میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑی ہوئی ہے کوئی میں راستے میں دیکھوں کسی کے کوئی سیب گر گئے یا سبزی گر گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ رکھوا دیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے مفت کا نمبر تین اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے دیکھ لیں کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ نمبر چار نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے مفت میں کوئی پیسہ نہیں لگیں گے نمبر پانچ, راستے سے تکلیف دہ دور کر دینا بھی صدقہ ہے الحمد اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی گزرنے کی وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا اس نے وہ درخت ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ لکھ دیتا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متا بھکون اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی وہ راستے سے گزر رہی تھی اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے ہی بخش دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ ورما سائمل ٹینیس کنٹراس کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دو زخمے داخل کر دیا بولے آدھو بھائی یہ معاملات بڑے مشکل ہیں اتنے آسان معاملات نہیں ہیں آخری حدیث آٹھویں حدیث موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور ریٹ اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو حدیث آج تک نہیں پڑھی اور یہ صحیح مسلم میں ہے دو ہزار تین سو انتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے دیکھتے ہیں نمبر ایک ہر تصویر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے نمبر دو ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ہم الحمدللہ اللہ فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد باتس دفعہ سبحان اللہ تیس دفعہ الحمدللہ للہ دفعہ اللہ اکبر یہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث میں موجود ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے اہل تشیعوں کے ہاں بھی اور سلاط و تصبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمد کے میں نے کتنے فضائل لاہ لہ اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی کے نام سے نمبر تین ہر تحمید صدقہ ہے الحمد کہنا نمبر چار ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا اس کو تحلیل کہتے ہیں نمبر پانچ ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے امر بالمعروف معروف نمبر 6 ہر برائی سے منع کرنا صدقہ ہے یعنی نہیں انل منکر نمبر سات اب حیران ہو جائے گے تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے اب صحابہ اس پہ جو آگے پریشان ہو گئے جس ہم بھی ہو گئے ہیں تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ پوری کرنا بھی صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا تو صاحبہ نے کہا یارسول ملے گا تو فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرتا ہے اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان سبحان اللہ بکرتم وسیلہ یہ ہے فلسفہ اسلام کا یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رحبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن نے سلوک کرنا یہ صدقہ ہے حتیٰ کہ خالص ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے حیوامی ضرورت ہے یہ شاول اس کو پورا کرنا بھی اس کو بھی اللہ تعالی صدقہ لکھتا ہے ثواب لکھتا ہے الحمدللہ اور یہاں پر میں ایک زبردست بات جوید احمد غامدی صاحب نے کی تھی وہ میں کوٹ کروں گا میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ ان کی بات ہے کسی کی بات کوٹ کرنی بغیر ریفرنس کے وہ غلط بات ہے آ, ہمیں ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی لیکن بعض اوقات وہ زبردست قسم کی الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا فرمائی ہے تو گاندھی صاحب نے ان گوشہ نشین کرنے والے جو یہ سو کارڈ قسم کے صوفی اور مسٹرسزم پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی جو کہتے ہیں تارک الدنیا بن جا ایون کشم الماجوب میں علی حجویری صاحب نے پورا باپ باندھا ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ شادی کرنے کی غلطی کی تھی اب دوبارہ نہیں کروں گا اور کمیات سعادت میں امام غزالی نے باقاعدہ با باندھا ہے نکاح کے نقصانات اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جب وہ تین صحابہ آئے جو میں نے مثلا نمبر سیونٹی اے اور بی بدت والے میں بتایا اس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تینوں کو ڈانٹا اور تیسرے کے بارے میں شاد فرمایا کہ ان نکاح سنتی فمن رغیب انسنتی فلح سا منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو اس میں یہ بھی الفاظ ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں نے بیویاں کی ہوئی ہیں میں راتیں اپنی بیویوں کے پاس بھی گزارتا ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرتا ہوں اور ان نکاح سنتی فمن رغیب انسنتی فلح سا منی یہی وہ عدیز ہے بخاری مسلم کی جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو غامی صاحب نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے اور وہ خالی پیپر دے کے کمرہ امتحان سے اٹھ کے چلا جائے تو کیا خیال ہے وہ پاس ہوگا فیل ہوگا تو اللہ تعالی نے ہمیں اولاد اور یہ بی بچے اور یہ دنیا آزمائش کے لیے اس کمرے امتحان میں بٹھایا کہ آپ کا ٹیسٹ یہیں پر تو ہے آپ کیا نا میں نے پیپر نہیں دینا آپ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے بہت زبردست مثال دی اور یہ حکمت والی مثال ہے کہ آپ اگر کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپر دینے کے لیے آپ پیپر خالی دیں گے تو آپ کمرے امتحان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں میں نے تو ادھر بیٹھنے نہیں ہے امتحان دے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جی میں باہر جا کے پیپر دوں گا وہ پیپر تو قبول ہی نہیں ہونا اسی طریقے سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر انسان کے ساتھ یہ معاملات لگائے ہیں اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دی ہے اسلام مسٹسزم میں بلیو نہیں کرتا رہبانیت کو نہیں مانتا گوشہ نشینی کو نہیں مانتا اسلام ایک پریکٹیکل اور بھرپور لائف گزارنے کا جو ہے وہ ایک سوشل لائف گزارنے کا انسانیت کو درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہمہ وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین